وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امید ہے خان صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور روم میں موجود تمام بھائی بھی خیریت سے ہوں گے اور یہ چاہیے گرینڈ بھائی نے غالباً پشتو لکھنے کی کوشش فرمائی ہے تو یہ گاؤں خان صاحب آپ ہی سمجھیں گے تو ان اللہ تعالی آج ہم نے درس سے قرآن کا جو آغاز کرنا ہے جیسا کہ آپ کی لن ہے کہ آیت نمبر نوے ہے سورہ محل کی اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کا مطالعہ چودہ سپارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی الحمدللہ رب وصلاة وصلاة الرحمن الرحیم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 و نمبر وينها عن الفحشاء لعلكم تذکرون ترجمۂ تنزل ایمان بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دیہان کرو اس آئےت پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور نیکی اور فرائض کا ادا کرنا اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ انصاف شرک کا ترک کرنا اور نیکی اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر وہ مومن ہو تو اس کے برکات ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو اور اگر کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو جائے انہی سے ہے ایک اور روایت ہے کہ اس میں ہے کہ انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص اور ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مداح ایک ہی ہے تو فرمایا گیا کہ رشتے داروں کے دینے کا تو یعنی سلا رحمی اور نیک سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے اور منع فرماتا ہے بے حیائی تو بے حیائی سے مراد یعنی ہر شرمناک مضموم قول سے بھی اور فیل سے بھی اور بری بات سے فحشات بے حیائی ہوگی والمنکری یعنی بری بات سے یعنی شرک سے کفر سے معاشی تمام ممنوعات شرری سے اور والبغی یعنی سرکشی سے یعنی ظلم سے تکبر سے ابن انیا نئی سائ کی تفسیر میں کہا کہ عدل ظاہر و باطن دونوں میں برابر حق و طاعت بجا لانے کو کہتے ہیں اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو اور فوشا والمنکر والبغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سائٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا حکم دیا تین سے منع فرمایا عدل کا حکم دیا اور وہ انصاف و مساوات ہے اقوال و افعال میں اس کے مقابل فوحشا یعنی بے حیائی ہے وہ قبیل اقوال و افعال ہیں اور احسان کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بلائی کرو اس کے مقابل منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا اس آیت میں رشتے داروں کو دینے اور ان کے ساتھ خلا رحمی اور شفقت و محبت کا فرمایا اور اس کے مقابل بغ ہے اور وہ اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقہ داروں کے حقوق طلب کرنا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے یہی آیت حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کا سبب ہوئی جو فرماتے ہیں کہ اس رسایت کی نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا رسائد کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دلکفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی اس لیے یہ آیت ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے اور بہت ہی مشہور و معروف جو ہے یہ آیت مقدسہ ہے اب اس میں عدل ہے انصاف ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے اور پھر بے حیائی سے منع کرنا برائی سے منع کرنا ترکشی سے منع کرنا اس میں اللہ رب العزت نے بہت سب کچھ ہی بیان فرما دیا ہے اور اس کی تفصیل میں اگر ہم جانا چاہیں تو رشتہ داروں کے سلوک نیکی سے متعلق معاملات عبادت کے فضائل انصاف کیا ہے اس سے متعلق مسائل پہلا کوئی صلیبی حیائی بری بات اور سرکشی اس میں ظلم بھی آ گیا کفر شرک معافی طمعسیات وغیرہ ان تمام معاملات پر کبھی بیان ہو سکتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایت نمبر 91 وہ اوفو بی عہد اللہ اذا اعہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیكم قسیلہ ان الله يعلم ما تفعلون اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور اپنی اور قصبے مضبوط کر کے نہ توڑو اور تم اللہ کو اپنے اوپر زامن کر چکے ہو بے شک تمہارے کام جانتا ہے اس آیت میں جو اللہ کا عہد پورا کرو فرمایا گیا تو مراد اس سے یہ ہے یعنی یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی انہیں اپنے عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ حکم انسان کے ہر عہد نیک اور وعدے کو شامل ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں عہد کا ذکر فرمایا ہے اور عہد سے مراد بہت رضوان بھی ہے کہ جب چودہ سو مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو کے قصاف لینے کے لیے بیعت کی تھی اور ایک روایت ہے کہ اس سے مراد ہر وہ عہد ہے جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وعدہ بھی عہد کی قسم سے ہے اور یہ بھی ہے کہ اس عہد سے مراد اللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے سوا اس صورت کے جب اس نے گناہ کا کام کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے یعنی گناہ نہ کرے اور اس قسم کا خف دے حضرت امر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے اور نہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے پر قسم کھائے اور نہ رشتہ داروں سے قطع الق کرنے پر قسم کھائے اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا اچھا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دے اور جو کام اچھا ہو اس کو کرے اس کام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے جو تمام احادیث مروی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کا پارا دے تو یہ یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے عہد سے متعلق جو ہے وہاں وہ میرا ارشاد فرمایا آئے نمبر بان میں ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَقَضَتْ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ غزلہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سو مضبوطی کے ساتھ ریزا رضا کر کے توڑ دیا اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جگڑتے تھے اس آیت میں بلکہ شار نزول اس کا یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کرتا اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا جس کو پہلے قبیلے پر عزدی اور مالی برتری حاصل ہوتی تو وہ اس پہلے قبیلے سے کیا ہوا عہد توڑ دیتا اور اس دوسرے قبیلے سے اہد و پیغام کر لیتا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا منشا یہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معاہدوں کو نہ توڑو کہ فلاں قبیلے کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا ان کے پاس مادی قوت زیادہ ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور ماضی طاقت زیادہ ہے اللہ تم کو ان کی عددی اور مالی برتری دکھا کر آزماتا ہے کہ کون ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہوتا ہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا تو اس میں جو فرمایا گیا کہ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا یہاں پر مراد ہے کہ تم عہد اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزا ریزا کر کے توڑ دیا تو یہ مکہ مکرمہ میں ریت بنت امر ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت ذہن تھا اور عقل میں فطور وہ دوپہر تک محنت کر کے سود کاتا کرتی اور اپنی بادیوں سے بھی کتواتی دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزا ریزا کر ڈالتی اور باندھیوں سے بھی توڑواتی یہی اس کا معمول تھا تو مانا یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف مت بنو اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو یعنی مراد یہ نہیں لوگوں کا طریقہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مالی حکومت میں پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیے تھے توڑ دیتے اور دوسروں سے حلف کر لیتے ان فرماتا ہے لو کم اللہ اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے کہ متی اور آخری ظاہر ہو جائے اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن یعنی اعمال کی جزا دے کر جس بات میں جگڑتے تھے دنیا کے اندر یہ ہے اس عالد پاک سے منشائے خدا بندی چنانچہ عائد نمبر ترانوے ہے اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے سبحان اللہ فرمایا اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا یعنی تم سب ایک دین پر ہوتے لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اپنے عغل سے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے اپنے فضل سے اور ضرور تم سے یعنی روز قیامت تمہارے کام پوچھے جائیں گے جو تم نے دنیا میں کیے تو اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو اس کا مکلب کیا کہ وہ عہد کو پورا کریں اور ان پر عہد توڑنے کو حرام کر دیا اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عہد پورا کرنے پر قار بند کر دے اس طرح وہ اس پر قادر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شرعیہ کے مطابق عمل پر ان کو کار بند کر دے وہ اگر کسی کو جبرن مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبرن کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ باقی تمام کائنات عرش کرسی زمین و آسمان فرشتے جمادات، نباتات اور ریوانات سب اس کے احکام کے تابع ہیں اور ہر چیز جبرن اس کی اطاط کر رہی ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے اختیار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے تو ذکر آخرت میں اس کی رضا اور اس کے ثواب کی مستحق ہو اور سانوز ذکر اس کے غضب اور اس کے عذاب کی مستحق ہو سناچے آج نمبر چورانوے اور پچانوے ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے فتح ولا کم عذاب عَظِيمٌ اور اپنی قسم آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلا اس کا کہ اللہ راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو بولا تشتہ رو دلاہ سامان قلیلا ان نما انی ہوا خیر الحم ان تم تمون اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے یہ دو آیات مبدثہ ہیں اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے معاہدوں اور قسموں کے توڑنے سے مطلقا منع فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا نہ بناؤ اور اس آیت سے مطلقا قسمیں توڑنے سے مماند مراد نہیں ہے ورنہ ان آیتوں میں ایسی تقرار لازم آئے گی جو فائدے سے خالی ہو بلکہ اس سے مراد قرآن کے مخاطبین کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرمانا ہے اس لیے مفت سرین نے فرمایا عیسائی سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی اس بیعت کے توڑنے سے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے بعد یہ وڑید ذکر فرمائی ہے کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی شریعت کو ماننے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بلند درجات سے نیچے جا گرا اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کی یہ ہے کہ جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے مانے ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اگر اسلام برحق دین ہوتا تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر پکی بیعت کر کے اس بیعت کو نہ توڑتے تو یوں ان لوگوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور کی شریعت کو ماننے کی بیعت کر کے اور اس پر مقد قسمیں کھا کر توڑ دینا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا اور ان کے آخرت میں بہت بڑے عذاب کا موجب ہوا کیونکہ مطلق قسم توڑ دینا اس قدر شدید عذاب کا موجود نہیں ہے بلکہ اس کی تلافی یا قسم کا کفارہ ادا کر دینے سے تلافی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو رب پاک نے یہاں پر اپنی جو مطلب یہ عہد ہے قسمیں ہیں ان سے متعلق ان کو پورا کرنے سے متعلق فرمایا چناچہ آیت نمبر 96 میرا پاک پر الَّذِينَ صَبَرُوا مَا يَعْمَلُونَ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ سلا لیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو سبحان اللہ تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بنا پر افضل ہیں ایک وجہ یہ کہ جس شخص کے پاس اعلی درجے کی دنیا کی نعمتیں ہوں تو جس وقت وہ نعمتیں اس کے پاس ہوں گی اس وقت بھی وہ بہت فکر اور پریشانی میں ممتلا ہوگا کہ کہیں وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھن نہ جائیں چوری نہ ہو جائیں گم نہ ہو جائیں ضائع نہ ہو جائیں اور جب وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھن جائیں گی تو اس کا دن رات غم و غصہ حسرت اور افسوس میں گزرے گا کاش وہ ان کی حفاظت کرتا کاش وہ اس کے پاس سے نہ جاتی بس واضح ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں جن کو فنا نہیں ہے مومن جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اسلام کے تمام احکام شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کر لیتا ہے اس وقت اس پر دو عمر لازم ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے جن احکام شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے اس التزام پر ثابت قدم رہے کسی حال میں اس سے نہ پھرے اور جو وہ عہد کر چکا ہے اس کو کبھی نہ توڑے دوسرا یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کا التزام کیا ہے اس پر جو ہے وہ ان پر وہ عمل کرے اور اسی طرح جب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو اللہ ان کے نیک امال کی اچھی جزا دے گا سبحان اللہ آئے نمبر ستانوے منگرین من فالانیا جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں سبحان اللہ یاد رکھیے کہ عنمائے ثناثہ اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور محققین متطلین فقہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہے اور یہ آیت فقہ احناف کے مذہب پر کب دلیل ہے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے لہذا اعمال مشروط اور ایمان شرط ہے اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے مثلا نماز مشروط ہے اور وضو شرط تو نماز وضو سے خارج ہے اسی طرح ایمان اعمال سے خارج ہے یہاں پر مومن کی باقی زندگی کے متعدد متعلق جو ہے وہ بہت سے افعال اور مطلب اس ضمن میں قناعت اور اس کی آلال کی فضیلت پر بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے بدس زمن میں بہت سی حدیثیں بھی آ سکتی ہیں واقعات بھی آ سکتے ہیں بزرگان دین کے قول بھی آ سکتے ہیں عائد نمبر اٹھانوے ہے میرا رب ارشاد فرمادہ ہے فضا کرا کرم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے یعنی قرآن کی تلاوت شروع, شروع کرتے وقت بل شیفون فوجی پڑھو یہ مستحب ہے تو دیکھیے تاروض پڑھنے کا ثبوت یہاں مل رہا ہے سورہ سورائے کی آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو جو ہے وہ مطلب قدرت دی یا نہیں آئیے سورہ طاہ آیت نمبر ایک سو بیس سنتے ہیں پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا کہا اے آدم کیا میں تم کو ہم درخت کا پتہ بتاؤں آج کا جو کبھی کمزور نہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر دو سو ایک بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو دیکھیے شیطان کتنا خبیز ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ چکے ہیں تو پھر آعوض باللہ پڑھیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ععود باللہ پڑھی جائے تو جواب یہ ہے کہ یہاں عربی اسلوب کے مطابق جو ہے ازا ارت القر القرآن محضوب ہے یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو آعوض باللہ پڑھو یہ یہاں مراد ہے تو آعوض باللہ ظاہرہ کلاوت سے پہلے کی جائے گی وہ پڑھی جائے گی آئےت نمبر ہے إِنَّهُ لَيسَ سُلْفَانٌ عَلَى آمَنُوا وَعَلَى <يَتَوَقَّلُونَ> بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں یعنی وہ شیطانی وصو سے قبول نہیں کرتے دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شیطان کے شر سے پنا طلب کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدنوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تو اللہ نے اس وہم کا اضالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے یعنی شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے اس لیے محققین نے کہا کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ کی معاشیے سے بچنا ممکن نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے اور لا حول ولا اللہ الا ہل العلی العظیم کا یہی معنی ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہ قوت شیطان کو کہا جاتا ہے اس لیے اگر کسی کے سامنے لا حول ولا قوت بڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا مجھے شیطان کہہ دیا حالانکہ اس کلمے کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کلمے کی احادیث میں بہت فضیلت ہے حضرت سیدنا ابو موسا ربی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے اگرت ابو موسا نے کہا میں آپ کے پیچھے کڑا ہوا یہ پڑ رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا کہو لا حول ولا اللہ باللہ سبحان اللہ علامہ نبوی نے لکھا ہے کہ لاحول پڑھنے کا اتنا عظیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے بالکل سپرد کر دیا اور اس کی بارگاہ میں سر اطاع خم کر دیا اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا ثواب بہت نفیس اور بہت عمدہ ہے کیونکہ خزانے میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جو بہت نفیس اور بہت قیمتی ہو آئے نمبر سو إِنَّمَا عَلَى اس کا قابض انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے, شریک ٹھہراتے ہیں عیسائی کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کے دل میں جب کسی برے کام کرنے کا یا گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ فوراً اس کے درپے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ برائی اور گناہ کی تحریک کو ترجیح دیتے ہیں اور گناہ سے منع کرنے کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سبب سے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں آیت نمبر 101 میرا نام ارشان فرماتا ہے لَا <يَعْلَمُونَ> اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں یہ مطلب غور سے سنیں ذرا ترجمہ اور تفصیلی نکات ملا کر میں دوبارہ آپ کو مطلب پیش کرتا ہوں آیت نمبر 101 فرمایا جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں یعنی اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیں شان نزول یہ ہے کہ مشرقین مکہ اپنی جہالت سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے نا ہونے کے بعد اس کو تمخر بناتے تھے اور کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں دوسرے روز دوسرا ہی حکم دیتے ہیں اور وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اس پر یہ عایت نازر ہوئی تو فرمایا اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے مراد اس سے کیا ہے مراد بالکل واضح ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مسلحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اتارتا ہے نازل فرماتا ہے کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتا نے اس پر کفار کی تجہیل فرمائی بلکہ فرمایا کہ بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں اور وہ نسخ و تبدیل کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کی طرف اس طرح کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا بعض آیتوں کو منسوخ بھی فرمایا دوسرا حکم بھی فرمایا اللہ کی مشیت کے مطابق اور نب پاک اپنی حکمت کے مطابق ظاہرہ کے احکامات نازل فرماتا حضرت ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پرانے مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے بہت سخی اور شدت ہوتی اور ایک ایسی آیت نازل ہوتی جس میں بہت مرمی ہوتی تو کفار قریش کہتے کہ حضور علیہ السلام تو اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کر دیں گے اور یہ تمام باتیں اپنے دل سے گڑتے ہیں معاذ اللہ تب اللہ تعالی نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی تو بہرحال میرا پاک رب اشاعت فرماتا ہے سو دو کل حق دہو رحل ادو ربی کا دل حقوق و بشراسلی تم فرماؤ اسے پاسیدگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے سیکھ سیکھ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ دیکھی آل حضرت کا کل نسل روح القدس من ربی تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح نے اتھارا تمہارے رب کی طرف سے پاکیزگی کی روح کیا بات ہے یہ مراد حضرت جبریل امین علیہ سلاط و ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر خیر جو ہے وہ فرمایا ہے اور حضرت جبرائیل اپنے رب کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوتے تاکہ اس کے ذریعے مومنین کی آزمائش کی جائے حتیٰ کہ وہ یہ کہیں کہ ان مختلف احکام کا نازل ہونا برحق ہے اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کا یہ یقین رہے کہ اللہ تعالی برحق ہے اور حکیم ہے وہ جو حکم بھی نازل فرماتا ہے وہی اس حال کے مناسب ہوتا ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے جو اس ہدایت کو قبول کرنے والوں کے لیے بشارت ہے سبحان اللہ ایک سو تین میرا ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان روشن عربی زبان مراد کیا ہے کہ قرآن کریم کی حرت اور اس کی علوم کی نورانیت جب قلوب کی تصخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویتا ہوئی چلی جاتی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی تو انہوں نے ترے ترے کے اس طرح اٹھانے شروع کیے کبھی اس کو سحر بتایا کبھی پہلوں کے قصے اور کہانیاں کہا کبھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے اور ترے کی, کئی طرح کی کوششیں کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہوں انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا تمہارے خصحا و بلغا جن کی زبان دانی پر اہر عرب کو فخر و ناز ہے وہ سب کے سب حیران ہیں اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا انہیں محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا پھیل ہے خدا کی شان جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تصحیح کیا اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکا بگوش پاٹ ہوا اور سدھ کو اخلاص کے ساتھ اسلام لے آیا سبحان اللہ یہ اس آیت مقدسہ کا جو ہے وہ مطلب کچھ تشریح تھی تفسیر تھی جو ہم نے بیان کی ایک نمبر 104 ہے ارشاد فرمایا گیا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا دیت اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی یہ مشرقین جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ مشرقین کبھی قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں کبھی کہتے ہیں یہ شاعر کا قول ہے یعنی خیالی اور افسانوی باتیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی بشر نے کلام سکھا دیا یہ لوگ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اور باطل ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے معجزات ہیں اور قرآن کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں آیت نمبر 105 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے <سلام> جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں مراد بالکل واضح ہے ارشاد فرمایا گیا اللہ رب العزت نے کہ جھوٹ بولنا اور افطرا کرنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے تو اس فائل سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے تو قیمہ فرمایا گیا جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ولا امر اور وہی جھوٹے ہیں چنا چیک آیت نمبر ایک سو پانچ کی آپ نے تلاوت سماج فرما لی میرا رب ارشاد فرماتا ہے من غضب من اللہ ولہم عذاب ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ کنزل ایمان جو ایمان لاکر اللہ کا منکر ہو تو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو ہاں وہ جو دل کھول کر قابل ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا آزاد ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کفر پر وزید بیان فرمائی تھی اور اس میں ان کا ذکر تھا جو مطلق ایمان نہیں لاتے اور اس سائق میں ان کا حکم بیان فرمایا جو فقط زبان سے کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کرتے ہیں دل سے کفر نہیں کرتے اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں حضرت امام واحدی لکھتے ہیں کہ یاد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشدقین نے جب حضرت عمار کو ان کے والد یاسر کو ان کی ماں سمیہ کو اور حضرت صہیب کو حضرت بلال کو حضرت خباب کو اور حضرت سالم کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا حضرت سمیہ کو انہوں نے دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ ان کی انضام نہانی کے آر پار کر دیا اور ان سے کہا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہو تو ان کو قتل کر دیا اور ان کے خاون یاسر کو بھی قتل کر دیا یہ دونوں وہی تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور رہے عمار تو ان سے انہوں نے جبریہ کفر کا کلمہ کہلوایا جب رسول پاک علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے تو فرمایا بے شک عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے معمور ہے اس کے گوشت در خون میں ایمان رچ چکا ہے پھر حضرت عمار حضور علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے رسول پاک علیہ السلام ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر وہ دوبارہ تم سے جبرن کلمائے کفر کہلوائے تو تم دوبارہ کہہ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر،, اللہ اکبر یہاں پر رخصت اور عظیمت کا معاملہ ہے اکراہ کی دمکی سے متعلق معاملہ ہے اقرا جبرن کوئی کام کروانے کا حکم یہ اس وقت ثابت ہوگا جب دھمکی دینے والا شخص اپنی دھمکی کو پورا کرنے پر قادر ہو امام اعظم ابوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا کہ اکرا یا بادشاہ کا معتبر ہوگا یا چور کا کیونکہ بادشاہ کے پاس بھی اقتدار ہوتا ہے اور چور بھی مسلح ہوتا ہے لیکن اب زمانہ متغیر ہو گیا ہے جس شخص کے پاس بھی ہتھیار ہوں جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہو اور جس شخص کو دھمکی دی جائے وہ خوف زدہ ہو کر اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی دھمکی پوری کرے گا تو یہ اکراہ ہے اور جب کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ اپنا مال بیچے یا کوئی سودا خریدے یا ہزار روپے ادا کرنے کا اقرار کرے ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا یا وہ شدید مار پیٹ کرے گا یا قید کر لے گا تو بعد میں اس کو اختیار ہے چاہے وہ بے کر دے چاہے تو بے فسخ کر دے تو یہ اکراہ شرعی کا معاملہ ہے سنانچہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 107 8 اور 109 ذالک بی انہوں ال... مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے ہیں لا جام فلا خرۃ الخا فرون آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں یہ تین آیات مقدسہ ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اس آیت میں یہ بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا اور مرتد ہو گئے تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور چونکہ اللہ کو ازل سے یہ علم کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کریں گے اس لیے اللہ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے یعنی اب وہ لوگ اللہ کے نزدیک ایمان لانے اور ہدایت کے قابل نہیں رہے اب اگر وہ بالفرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں میں شمار کیا جائے آیت نمبر 110 ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم ماں نوبکین پھر بے شک تو تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اسکے کے ستائے گئے پھر انہوں نے سیاہاد کیا اور صابر رہے بے شک تو تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے مہربان سبحان اللہ تو دیکھیے اس آئے پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے میں اللہ نے ان لوگوں کا حال اور بیان فرمایا تھا جنہوں ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا اور جن لوگوں نے جان بچانے کے لئے زبانی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا ان کا حکم اب بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور صبر کیا تو ان سے زبانی طور پر جو کفر سرزد ہوا تھا اللہ ان کو بخشنے والا مہربان ہے اس کی دوسری تفصیل یہ ہے جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور کفار کے مظالم برداشت کی اور ہجرت کی اللہ ان کو بخشنے والا مہربان ہے آیت سو 111 یوم کلو نب سنجا دلو انہ وقف کلو نبسن املت وس دن ہر جان اپنی ہی طرف جگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا سبحان اللہ تو دیکھیے یہاں پر بتایا ہے کہ مرتدین پر غضب اور مومنوں پر رحم کس دن ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہے تو لفظی ترجمہ تو شاید کا یہ ہے کہ اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جگڑے گا اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے دو تو نہیں ہوتے پھر یہ مانا کس طرح درست کہ ہر نفس اپنے نفس سے جگڑے گا تو جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے مراد انسان کا بدن اور دوسرے سے خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح مراد ہے یعنی انسان کی روح اس کے بدن میں بحث ہوگی تقرار ہوگی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ روح کہے گی اے میرے رب تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے کسی چیز کو پکڑنے کے لئے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لئے میرے پیر تھے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آ کسی چیز کو سننے کے لئے میرے کان تھے اور نہ سوچنے کے لئے عقل تھی اتہ تو مجھے اس جسم میں داخل کر دیا سو تو ہر قسم کا عذاب اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے اور جسم کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں تو لکڑی کے تختے کی طرح تھا میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا نہ کانوں سے سن سکتا تھا پھر یہ روح نور کی شعا کی طرح مجھ میں داخل ہوئی اس سے میری زبان بولنے لگی اس سے میری آنکھیں دیکھنے لگی اسی سے میرے پیر چلنے لگے میرے کان سننے لگے تو ہر قسم کا عذاب تو اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ نے ان کے لیے اندھے اور لنجے کی مثال بیان فرمائی جو ایک باغ میں گئے اندھا پھلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا لنجا پھلوں کو توڑ نہیں سکتا تھا پھر لنجے نے اندھے سے کہا تو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے میں خود ہی پھل توڑ کر کھاؤں گا تجھے بھی کھلاؤں گا پھر دونوں نے باغ سے پھل توڑ کر کھائے اب کس پر عذاب ہوگا تو فرمایا دونوں پر عذاب ہوگا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرہ لہذا حشر میں جو عذاب ہے اور قبر میں بھی جو عذاب ہے وہ جسم اور روح دونوں پر اور اگر جنت کی گھڑکی بھی کھولے گی تو اس کا بھی مزہ انشاءاللہ جسم پر بھی اور روح پر بھی چنا چک آئے نمبر ایک سو بارہ وغیرہ بِعن بِعن اللہ فَأَذَا الْجُوعِ بِمَا اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بکی کہ امان و اطمینان سے بھی ہر طرف سے اس کی روزی سے آتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا سکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا بدلا ان کے کیے کا اللہ اکبر قبیلہ تو دیکھیے ان آہد پاک میں یہ مطلب یہ جو بستی ہے اس سے متعلق مفصلین فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی کی کوئی بستی مراد ہو سکتی ہے جیسے حضرت حد علیہ السلام یا حضرت صالح لوت و شريب علیہم السلام کے زمانوں کی بستياں تھى کہ جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھى پھر جب اللہ نے انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر پر اقترار کیا تو ان کو دنیا میں آفتے اور مصیبتوں نے آ گرا سنا اس عیسائی کے ساتھ تفصیلی نکاح بھی پیش کر رہا ہوں اللہ نے کہاوت بیان فرمائی مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جن پر انعام کیا اور اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے کاغر ہو گئے تو یہ سب اللہ کی ناراضگی کا ہوا ان کی مثال ایسی سمجھو کہ رم نے فرمایا کہ ایک بستی یعنی مسل مکہ کے ایک بستی کی امان و اطمینان سے تھی یعنی نہ ان پر غمین چڑھتا نہ وہاں کے لوگ قتل و قید کی طرح مصیبت میں گرفتار کیے جاتے بالکل سکون سے وہ لوگ تھے ہر طرف سے ان کی روزی کثرت سے آتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے لگی وہ بستی والے یعنی انہوں نے اللہ کے نبی کی تقدیم کی اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا تو اللہ نے ان اسے یہ سزا سکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا یعنی سات برس نبی پاک علیہ السلام کی بددبا سے کہت اور خوش ساری کی مصیبت میں گرفتار رہے یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے پھر امن و اطمینان کی بجائے خوف و حراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب تھا اللہ رب العزت کی طرف سے چنانچہ چاہ نمبر تیرہ اور ایک سو چودہ رسول مِّن عَضَاهُ وَهُمْ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا واہر بش گرو نے تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو اس سے پہلے اللہ نے اہل مکہ کے لیے مثال دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں لی ہوں اور وہ نعمتوں کی ناشکری کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے اور اس حاصل میں ان لوگوں نے اہل مکہ سے خطاب فرمایا جن کے لیے یہ مثال دی تھی تو فرمایا اے اہل مکہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حسب نصب کو تم پہچانتے ہو اور ان کی گزاری ہوئی پوری زندگی سے تم واقف ہو پھر مکے والوں نے اس رسول کی تقسیم کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا حضرت سیدنا ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد بھوکھ کا عذاب ہے یعنی تم پر وہ قہط اور بوک کا آغاب آیا ہے وہ تمہارے کفر کے سبب سے ہے تم کفر کو ترک کر دو تو تم سے کہت کہ اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا یہ مراد ہے اس آیت مقدسہ سے اور آج نمبر ایک سو 115 تک اللہ تعالیٰ نے سو پندرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے <تصفيق> فمد غیر فعین اللہ غفور الرفیم تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت زائر خدا کا نام پکارا گیا پھر جو لاچار ہو نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا تو بے شک ادلہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ نے ان چار چیزوں کی حرمت دو مدنی صورتوں دو مکی صورتوں میں بیان فرمائی ہے بدری صورتیں یہ ہیں سورہ بکرا کی آیت نمبر 173 اور سورہ المائیدہ کی آیت نمبر 3 اور مکی صورتوں میں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک اور سورہ نحل کی یہ آیت نمبر آ... آ... آ... آ... آ... آ... آیت نمبر جو آپ نے ابھی سنی تو اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا حرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں کسی وقت بھی حلال نہیں تھیں اب چونکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے لہذا ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ نمبر آئے سماج فرمائیں اور نہ کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بلا نہ ہوگا بتا اُن کلیل عذاب اُن علی تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ دو آیات مقدسہ ہیں ایک سو سولہ نمبر ایک سو سترہ تو اس میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بلت بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے یہ ان کا دوسرا جرم تھا خود کسی جرم کو حرام کرتے پھر کہتے آ, خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسی طرح آج بھی بعض لوگ سوئم چالیسویں کو برسی اور گیارہویں کے کھانے کو حرام کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان مخصوص دنوں میں خانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ان مخصوص دنوں میں مسجد کو اشار ثواب دیا جاتا ہے اور دنوں کی یہ تعین شرعی نہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ کسی اور دن میں اشار ثواب کرنا جائز نہ ہو بلکہ لوگوں کے اجتماع کے لیے سہولت کی خاطر تاریخ معین کر لی جاتی ہے جیسے جلسہ منگنی شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نمازوں کی اوقات گڑیوں کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں کسی طرح جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کیا وہ اس کو واجب اور فرض بھی کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں اور صحیح نہیں اور یہ بھی غلط ہے سنا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ارشاد خدا بندی ہے وَعَلَى مَا عَلَيْكَ مِن قبل غلم نہ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالی نے جو ہے وہ چیزیں حرام فرمائی تھی اور یہ تو فرمایا کہ وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے میری معاشیت کا ارتکاف کر کے جس کی سزا میں وہ چیزیں اللہ تعالی نے ان پر حرام فرمائی تھی پشاد ہوا ربینارب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سمر جائیں بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے نمبر 119 ہے اس عائد پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص لا علمی یا نا کی وجہ سے کوئی گناہ کرے اس پر تو شریک قواعد کے اعتبار سے ویسے ہی گرفت نہیں ہونی چاہیے تو اب ظاہر ہے کسی شخص کو کولڈ ڈرنک کی بوتل میں شراب بر کر دے دی اس نے لا علمی میں اس کو پی لیا تو اس پر تو ویسے ہی مواخذہ نہیں ہوتا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے تو جواب یہ ہے کہ جس شخص نے کفر یا کوئی اور معصیت کی اس کو یہ علم نداب ہوگا یا کتنی مدت عذاب ہوگا یا اس کا گناہ ہونا تو معلوم تھا لیکن گناہ کے ارتقاب کے وقت اس پر توجہ نہیں تھی پھر بعد میں وہ ہوا گناہ پر توبہ کر لی تو توبہ کرنے پر اللہ تبارک کا تعالی اس کے گناہوں کو محافر آیت نمبر ایک سو بیس سے ایک تک تلاوت کرتا ہوں مشرقی بے شک ابراہیم ایک امام تھا اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرق نہ تھا اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی را دکھائی وہ آنا دنیا حسن فارین اور ہم نے اسے دنیا میں بلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں شایا قرب ہے۔ تم مو حای کا انیس طبی ملنا ابراہی مَ حلیفہ ماں کا نیل پھر ہم نے تمہیں وہی بیچی جی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا دیکھیے اس صورت میں اللہ نے مشرقین کی بدعقیدگی کا رد فرمایا ہے وہ اللہ کے لیے شریک مانتے تھے رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بنانا ہوتا تو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بناتا اور جن چیزوں کو اللہ نے آرام قرار دیا ان کو حلال کہتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو بھی معاملات تھے آپ سنتے چلے آ رہی ہیں تو یہاں فرمایا گیا کہ بے شک ابراہیم ایک امام تھا سبحان اللہ اس سے مراح کیا ہے کہ نیک خطائل پسندیدہ اخلاق حمیدہ صفات کا جامع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ اللہ یاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امت کا اطلاق کیا گیا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی ہے جتنی عبادت کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنی نیکیاں کرتے تھے اور حضرت مجاہد نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں ایک مومن اور باقی تمام لوگ کافر تھے اس لیے وہ اپنی ذات میں امت تھے سبحان اللہ اللہ, اللہ نے بڑا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کو دیا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ صفات ذکر فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں تو بعض لوگوں نے ایسا سے یہ استطلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی اور آپ کی بے سب سے مقصود یہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اور وہ لوگ اسا سے استطلال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقے میں ان کی پیروی کیجیے یعنی جس طرح وہ نرمی اور سہولت سے تبلیغ کرتے تھے آپ بھی اسی طرح نرمی اور سہولت سے تبلیغ کیجیے تو یہ یہاں مراد ہے۔ آیت نمبر 124 انما <تصفح> جوئل سبتو علی الذين اختلقت فی و ان ربک لا يحکم بینہم یوم القیامت فی ما كانوا فيه یختلفون ہفتے تو ہفتہ تو انہیں انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے یعنی شنبے کی تعظیم یعنی ہفتے کی تعظیم اور اس روز شکار ترک کرنا اور وقت کو عبادت کے فارغ کرنا یہود پر فرض کیا گیا تھا اور اس کا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی روز, روز جمعہ کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرو اس دن میں کچھ کام نہ کرو اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور کہا وہ دن جمعہ نہیں بلکہ سنیچر ہونا چاہیے سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو حضرت امو علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جمعہ پر ہی راضی ہو گئی تھی اللہ نے یہود کو سنیچر کی اجازت دے دی, دی اور شکار حرام فرما کر ابتلا میں ڈال دیا تو جو لوگ جمعے پر راضی ہو گئے تھے وہ مشی رہے اور انہوں نے اس حکم کی فرما برداری کی باقی لوگ صبر نہ کر سکے انہوں نے شکار کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسخ کیے گئے اور یہ واقعہ ہم کئی مرتبہ یہاں بیان بھی کر چکے ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ بے شک تمہار ارب قیامت کے دن اس میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے یعنی متی کو ثواب دے گا آسی کو عکاب فرمائے گا اس کے بعد حضور علیہ سلاط وسلام کو بھی اللہ تعالی نے جو ہے وہ مخاطب فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا اگلی آیت مقدسہ ہے ارشاد فرمایا گیا اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدویر اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہتا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو یاد نمبر ایک سو پچیس ہے دیکھیے فرمایا گیا اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ تو اس سے مراد بالکل واضح ہے یعنی خلق کو دین اسلام کی دعوت دو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے یعنی آپ کی تدبیر سے وہ دلیل محکم مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو ظاہر کر دے اور اچھی نصیحت سے ترغیبات و ترغیبات مراد ہیں تو فرمایا ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو بہتر طریق سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں دلائل سے بلائیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اظہار حقانیت دین کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی طرف جو اس کی راہ سے بہتا چنانچہ فرمایا گیا و ان شا و ان کی بڑو بھی و ل ان صبر تم لہو و خیر اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا سبحان اللہ, سبحان اللہ <coughs> <coughs> تو خزبائے عہد میں کفار نے مسلمانوں کے شہدا کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا اور ان کے پیٹ چاپ کیے تھے اعضاء کاٹے تھے ان شہدا میں حضرت سیدا امیر حمزہ بھی تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو حضور کو بہت صدمہ ہوا اور قسم کھائی کہ ایک حضرت سید الشہدا امیر حمزہ کا بدلہ ستر قافلوں سے لیا جائے گا اور ستر کا یہی حال کیا جائے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفوارا دیا تو مسلح یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شرن میں شرح میں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب وصب تم صبر کرو وما صبر روکا اور تمہارا صبر اللہ باللہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے ولا تفظن اڑ اور ان کا غم نہ کھاؤ ولا تفوفی دئی کم اما اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلیاں دے رہا ہے اور آخری آیت مقدسہ اس کے درس قرآن کی اور میں سبارے کی بھی آخری آیت پاس اِنَّ اللَّهَ هُم محسنون بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق بھی دی ہے عنایتوں میں اللہ نبی پاک علیہ السلام کو صبر کرنے بدلہ نہ لینے کا حکم دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبعا سخت مزاج اور درست کلام کرنے والے نہ تھے اور نہ تکلف ان سخت مزاج تھے نہ بازار میں شور کرتے تھے نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے اللہ اکبر فتح مکہ کا حال ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور کس طرح جو ہے اپنے جان کے دشمنوں کو امان جو ہے وہ ادا فرمائی الحمد اللہ تعالی اس جرش کو اور اب تک کے تمام دروس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ کے فضل و کرم سے محرم الحرام اسلامی مہینے کے لحاظ سے پہلا مہینہ جنوری عیسوی اعتبار سے پہلا مہینہ اس پہلے مہینوں میں دونوں پہلے مہینوں میں چودہ سپارے کا اختتام ہوا ہے اور پندرہویں سپارہ کا آغاز اللہ کے فضل سے جو ہے ان اللہ تعالی جو ہے وہ کل ہم کریں گے اور یہ بڑی مشہور آئے ہے پندرہویں سپارے کی سبحان صبح اسرابی ابدی من المسجد الحرام الل المسجد الاقص یہ سورا بنی اس ہے اور جس سے متعلق درس ان شاء اللہ تعالی ہم کل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل پندرہویں سپارے کی پہلی آیت پہلی سورہ پاک ہے اور اس میں تقریبا تقریباً نہیں بلکہ کنفرم بتاتا ہوں ایک سو گیارہ ایسے ہیں ایک سو آیتیں ہیں تو اللہ نے چاہا تو تقریبا چار دن تک پانچ دن تک ان شاء اللہ اس سے متعلق بھی درس ہمارا رہے گا تو سورہ بنی اسرائیل پندرہویں سپارے کا آغاز ان شاء اللہ کل ہو رہا ہے انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ درود کو قبول فرمائے فہم قرآن اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق کا فرمائے آمین. آمین. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پر چم اسلام ہو جائے وما بلا گل مبین دل میں مدینہ تشریف لائے اور نہ چریت لے فرما دے और दस चूंकि तकरीबन तभी लुआ है, गेंटे हुआ है एक घंटे से शायद कुछ ज्यादा हुआ है लिहाजा 10-15 मिनट के बाद मैं हाजिर होता हूं आप तशीफ लाए और नाक शरीफ ले रखें